السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا الحمد والسلام علی للہ وقفہ بعد اما بعد فاعوذ نبی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق ہے آیت نمبر دو سو سترہ سے لے کے آیت نمبر دو سو بیس تک آئت نمبر دو سترہ کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ روانہ کیا کچھ معلومات حاصل کرنے کی غرض سے وادی نخلا کی طرف انہوں نے ایک تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا ایک شخص کو قتل بھی کر دیا یہ قتل دو رجب کو ہوا وہ جو دستے میں لوگ تھے انہیں غلط فہمی تھی ان کو یہ تھا کہ شاید ابھی تیس جمادی ثانی ہے لیکن وہ دو رجب تھی تو اب کافروں نے مشرقوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ عجیب مسلمان ہیں عجیب اللہ والے ہیں خود کو بڑا اللہ والے سمجھتے ہیں لیکن حرمت والے مہینوں میں بھی لڑائی کرتے ہیں حرمت والے مہینوں میں بھی لڑا کتال کرتے ہیں حرمت والے مہینے چار ہیں رجب ذیلقادہ ذیلحج اور محرم عرب کے لوگ ان مہینوں میں لڑائی کرنا بہت برا سمجھتے تھے تو انہوں نے اب یہ باتیں بنانا شروع کر دیں کہ خود کو بڑا اپنا اپنے آپ کو بڑا بہت بڑا سمجھتے ہیں لیکن حرمت والے مہینوں میں لڑائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرما دی کہ ٹھیک ہے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا بہت بری بات ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس سے بھی ایک بڑا گناہ ہے جو کہ تم خود کرتے ہو وہ کیا اللہ کے راستے سے روکتے ہو انہوں نے جانا چاہا تھا لیکن تم نے جانے نہیں دیا عمرہ کرنے کے لیے اور تم ان کو مستدِ حرام میں داخل نہیں ہونے دیتے اس کے علاوہ تم نے ان کو ان كے گھروں سے نکال دیا فتنہ فساد پھیلاتے ہو کیا یہ بڑا گناہ نہیں ٹھیک ہے وہ بھی بڑا گناہ ہے لیکن یہ بھی بڑے گناہ ہیں پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم تیار رہا کرو کیونکہ جو کافر ہیں وہ ہمیشہ آپ لوگوں سے لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین میں چلے جائیں لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر تم دین اسلام کو چھوڑ کے کافروں کے دین میں چلے جاؤ گے تو تمہارے جتنے بھی اعمال ہوں گے ضائع ہو جائیں گے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو جو انسان اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اسے قتل کر دینا چاہیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پھر آیت نمبر دو سو اٹھارہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ایمان لائے ہجرت کی جہاد کیا یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بھی بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر دو سو میں اللہ رب العزت شراب اور جوے کے متعلق بتا رہے ہیں کہ اس میں گناہ تو زیادہ ہے منافع کم جو عرب کے لوگ تھے وہ شراب نوشی بہت زیادہ کرتے تھے اور جوا بہت زیادہ کھیلتے تھے اور اگر کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ سے اس کی عادت چھڑوانا بہت ہی مشکل کام ہے اب ان کے وہ شراب بھی پیتے تھے جوا بھی کھیلتے تھے اگر قرآن پاک ڈائریکٹ یہی کہہ دیتا کہ شراب نہ پیو جوا نہ کھیلو تو ہو سکتا تھا وہ اسلام ہی چھوڑ دیتے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتوں کے پیش نظر سب سے پہلے یہ والی آیت نازل کی اور ان کو بتایا کہ اے مسلمانوں شراب اور جوا یہ دو ایسے گناہ ہیں کہ ان میں منافع لوگوں کو تو ہوتا ہے لیکن جو اس کا گناہ ہے وہ منافع سے کہیں بڑھ کے ہے پھر اللہ رب العزت نے ایک اور آیت نازل کی اس میں کہا کہ تم نشے کی حالت میں اگر ہو تو نماز نہ پڑھنا تاکہ مسلمانوں کو یہ احساس ہو کہ نماز اتنی اہم عبادت ہے تو ہم کیوں اس عبادت کو چھوڑ کے شراب نوشی کریں پھر اللہ رب العزت نے آخر میں جا کے تیسرا جو حکم نازل کیا اس میں واضح طور پہ منع کر دیا اور شراب اور جوئے کو حرام قرار دے دیا اللہ فرماتے ہیں یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق آپ ان سے کہہ دیں کہ اس میں گناہ بہت زیادہ ہے اگرچہ نفع بھی ہے اور آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ مادہ انفکن یہ کیا خرچ کریں آپ ان سے کہہ دیں کہ جو ضرورت سے زائد ہو وہ آپ خرچ کر دو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے اپنی نشانیاں اپنی آیتیں اپنے دلائل اس لیے رکھتا ہوں تاکہ تم اپنے دنیا کے معاملات اور آخرت کے معاملات میں غور و فکر کرو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور اصلاح فرمائی وہ یہ کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ اکثر کوئی یتیم ہوتا اس کے اس کا جو باپ تھا وہ جائیداد کچھ بھی چھوڑ جاتا تو کوئی رشتہ دار اٹھ کے اس یتیم کی پرورش کرتا اور بڑی خیانت کر جایا کرتا تھا اس کے مال میں تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تم یتیموں کے مالوں میں خیانت نہ کیا کرو کیونکہ تم جو بھی خیانت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جو بھی تم اپنے پیٹ میں لے کے جاتے ہو یتیموں کا مال کھاتے ہو اس کو آگ بنا دیتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے ڈر گئے بہت ہی ڈر گئے بڑے پریشان ہو گئے وہ رک گئے یتیموں کا مال کھانے سے پھر ایسے ہونے لگا کہ یتیموں کی پرورش تو وہ کرتے تھے لیکن اکثر یتیموں کا کھانا الگ بناتے اپنا کھانا الگ بناتے تاکہ کوئی مسئلہ نہ پیش آ جائے کہیں ہمارے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ چلا جائے تو پھر اس طرح ہوا کہ یتیموں کا جو مال تھا وہ صحابہ کرام ویسے ہی رہنے دیتے اکثر ایسے ہوتا یتیموں کا کھانا الگ بنایا جاتا تو وہ کھانا خراب ہو جاتا کوئی کھاتا ہی نہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسے کرو وہ تمہارے بھائی ہیں تم مل جل کے کھایا کرو لیکن ان کے کھانے کو ان کے مال کو ان کی چیزوں کو ضائع مت کرو کیونکہ میں جانتا ہوں تم میں سے ضائع کرنے والا کون ہے خراب کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے درستگی کرنے والا کون ہے آئیے اب ہم ان آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یس وہ پوچھتے ہیں آپ سے شہر الحرامی حرمت والے مہینوں کے متعلق کتالفی ہی لڑائی کرنا اس میں کل کہہ دیجئے کتال لڑائی کرنا فی ہی اس میں کبیرن بہت بڑا گناہ ہے وصّن اور روکنا انصبیل اللہ اللہ کی راہ سے و اور قفر کرنا بھی اس کے ساتھ ولسد الحرام اور روکنا مسجد حرام سے وہ اخراج و اہل ہی اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو منحو اس مسجد سے اکبر و اللہ یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک ولفن تو اور فطنہ اکبر بہت بڑا ہے من القتلی قتل سے تم قتل کی بات کرتے ہو فتنہ اس سے مراد شرک ہے کہ شرک جو گناہ ہے یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے ولا یہ اور وہ ہمیشہ رہیں گے یوکات لونہ تم سے لڑتے حتیٰ کہ تمہیں لٹا دیں تمہیں پھیر دیں اندینکم تمہارے دین سے ان استطاؤ اگر وہ طاقت رکھیں لیکن یاد رکھنا وم یرتد جو بھی پھر جائے من تم میں سے اندین ہی اپنے دین سے فایا پھر وہ مر جائے وہ کافر اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہے فعلا تو یہی وہ لوگ ہیں حابی تت ان کے اعمال ضائع ہو گئے پھر دنیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ اور یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الناری آگ والے ہم وہ فیحا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیش رہیں گے ان الدینہ بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے ودینہ اور وہ لوگ حاضروں جنہوں نے حجرت کی وجہد و جہاد کیا فیصبی اللہ اللہ کی رام الاقا یہی وہ لوگ ہیں یرجونا جو امید رکھتے ہیں رحمت اللّہ اللہ کی رحمت کی واللہ اور اللہ تعالی غفور رحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یس اللونا کا وہ پوچھتے ہیں آپ سے ان الخمری شراب کے متعلق فل مئی سیری اور جوئے کے متعلق کل کہہ دیجئے فی ہیما ان دونوں میں یہ جوا اور شراب ہے ان دونوں میں اسم القبیر بہت بڑا گناہ ہے وہ منافی او اور کچھ فائدے بھی ہیں لناسن لوگوں کے لیے و اتمہما لیکن ان دونوں کا جو گناہ ہے نا وہ بہت بڑا ہے ان کے نفعے سے ویس اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں کل کہہ دیجئے الاف ضرورت سے زائد چیز کدا اسی طرح یوبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیاتی اپنے احکام تاکہ تم غور و فکر کرو پھر دنیا و الآخرہ دنیا اور آخرت کے معاملات میں ویس الون کا اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے انل یتامہ یتیموں کے متعلق کل کہہ دیجیے اصلاح الحم ان کی اصلاح کرنا خیرون بہت بہتر ہے وہ ان تخالیط ہم اور اگر تخالط ہوں تم اپنے ساتھ انہیں ملا لو ف اقوان تو وہ تمہارے بھائی ہیں واللہ و اور اللہ تعالی یا جانتا ہے مف فسادی کو من المسلی اصلاح کرنے والے سے ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ لآنا تکم تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا یہی حکم رہنے دیتا کہ تم اپنا کھانا الگ بناؤ ان کا کھانا الگ بناؤ لیکن وہ تمہارے بھائی ہیں آپس میں مل جل کے کھاؤ ضائع نہیں کرو ان بے شک اللہ, اللہ عزیز بہت ہی غالب حکیم الحکمت والا ہے صدق اللہ العظیم